یا آمنو اس آیت پر چلنے سے پہلے ایک بات مجھے یاد آئی ورز کر دوں کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ چار بیان ہوئے انبیاء صدیقی شہدا اور صالحین اور سورہ فاتحہ میں ہم یہ کہتے ہیں ایک دن المستقیم اے پر تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا سعت الدین انعن علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا تو صالحی شہدا صدیقین اور انبیاء ان کے راستوں پر چلنا یقینا یہی سرات مستقیم ہے اور صالحین اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں تو وہ عشق رسول رکھا کرتے تھے تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے صحابہ کرام با ادب تھے اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرتے اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہمیں بھی یہی صفات پیدا کرنے کے لیے دعائیں مانگنی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے صدقے میں ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ اسلام کے لیے ہماری جانیں ہمارا مال سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا ائلین آ منو اے ایمان والوں خزو خز اپنی حفاظت کرو میدان جنگ میں بغیر اصلے کے کود جانا یہ بہادری نہیں ہے بلکہ بہادری یہ ہے کہ حفاظت کے ساتھ جاؤ اور دشمنان اسلام کو جہنم میں پہنچاؤ یہ کمال ہے لڑتے لڑتے کئی کافروں کو واصل بجہنم جہنم کر کے پھر تم جنت کی راہ لو شہادت کر رتبا پاؤ حیز اپنی حفاظت کرو عشاہط کریمہ قدرت مفسرین نے فرمایا کہ اپنی حفاظتی اقدامات کرنا یہ جائز ہیں لیکن جب بھی حفاظتی اقدام کریں گے یہ حفاظتی اقدام کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا فن فرو بس تم نکلو اللہ کی راہ میں الگ الگ ہو کر ابن فرو یا سب مل کر نکلو دونوں صورتوں میں اپنی حفاظت کر کے نکلو ان منکم اور بے شک تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں لمبک ان ضرور ضرور وہ نکلنے میں تاخیر کریں گے یہ منافقین ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلنے میں سستی کریں گے انابت کم مصیبت پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے میدان جنگ میں تمہیں شکست ہو جائے یا زخم آ جائیں قالآ تو وہ منافق کہتا ہے جو بظاہر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا بظاہر کلمہ گو ہے لیکن دل سے حضور پر ایمان نہیں لایا اول تو وہ جہاد میں نہیں گیا اور پھر پیچھے رہ کر جب دیکھتا ہے مسلمانوں کو مشکل آ گئی تو وہ کہتا ہے قد انعم علیہ لم علیہ ازلم شہیدہ اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ ہوا ورنہ مجھے بھی مشکل پہنچتی انہیں یعنی افسوس نہیں کرتا کہ شہادت کا رتبہ میں نہ پا سکا میں اللہ کی راہ میں نہ نکل سکا بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا میں نہ گیا ولاً اصابم فضل المین اللہ اور اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل پہنچ جائے مارے غنیمت مل جائے فتح مل جائے لئے کو لن ضرور وہ کہتا ہے الم تکم بئی نکم و بئی <مَبَدَّة> اور اس کے کہنے کا اسٹائل ایسا ہے انداز ایسا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کی اور تمہاری کوئی دوستی نہیں ہے اس وقت اس کی دشمنی ظاہر ہو گئی کہ تم پر مصیبت آئی تو اپنی جان کے لیے خوش ہو رہا ہے تمہاری سے پرواہ نہیں اور اگر تمہیں فضل ملا تو اس کی خوشی نہیں کہ تمہیں فتح مل گئی بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں کیوں میدان جنگ میں نہ گیا مال غنیمت ملتا یا لیتنی کنت کن کہتا ہے ہائے افسوس کاش میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا میدان جنگ میں افوزا فوزن اویما ضرور میں بہت بڑی کامیابی پا لیتا اور خوب مال غنیمت حاصل کرتا منافقین کے بارے میں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ منافقین کو جب یہ یقین ہوتا غالب گمان ہوتا کہ مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی تو وہ جنگ میں جاتے اور جب ذرا بھی شک ہوتا تو وہ جنگ میں نہ جاتے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ یہ سمجھتے مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی لیکن اس جنگ میں مشکلات آتی تو پھر بڑا افسوس کرتے کہ ہمارے اندازے غلط نکل گئے کاش ہمیں کوئی سمجھدار آدمی حالات کا تجزیہ کر کے بتا دیتا کہ اس وقت جنگ میں جانے میں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے بلا وجہ ہمارے کوئی آدمی مارے گئے فَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ بس ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے شرون الحیات دنیا بال جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا وہ دنیا کی زندگی کی وقت نہیں رکھتے وہ آخرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اللہ کی راہ جہاد کرنا چاہیے ام قاتل فی سبیر اللہ اور جو کوئی اللہ کی راہ جہاد کرے فیو قتل بس اگر قتل کر دیا جائے او یغلب یا وہ فتح پا جائے غالب ہو جائے تو یہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اس میں جہاد کرنے میں کبھی شکست ہے ہی نہیں پہلی صورت میں یہ نہیں فرمائے شکست کھا جائے بلکہ فرمائے قتل کر دیا جائے شہید ہو جائے اور دوسری صورت میں فرمائے یغلب وہ فتح پا جائے تو ہر صورت میں مسلمان کامیاب ہے اگر جنگ جیت جائے تو غازی ہے اور ہار جائے اور شہید ہو جائے تو شہید ہے ہر صورت میں مسلمان کبھی ناکام نہیں ہے سو پن تی اجون ان قریب ہم اسے اجر عظیم دیں گے سب اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے مکہ مکرمہ میں مسلمان مظلوم پھنس گئے تھے اور مدینہ شریف میں جو لوگ تھے ان میں سے بعض جہاد کرنے میں آگے پیچھے ہو رہے تھے تو مکے میں کمزور مسلمان ہیں ان پر کافر ظلم کر رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا اے مسلمانوں تم ان کافروں کے خلاف جہاد نہیں کرتے ول يقولون حالانکہ حال یہ ہے کہ کمزور مرد عورتیں اور بچے وہ یہ پکار رہے ہیں رب بنا اے ہمارے رب اخرجنا تو ہمیں نکال من ہاد ہل قریت اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہے تو ہمیں یہاں سے نکال دے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں مسلمانوں کو پکار رہے ہیں لیکن مسلمان آگے بڑھ کر انہیں کافروں کے ظلم سے بچانے کو تیار نہیں ہے جا مل کا بلیا وہ یہ دعائیں کرتے ہیں اے پروردگار ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست مقرر کر دے وجالا مل دن کا نصیح اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر کرتے بتائیے اس فوج کا کیا فائدہ کہ مسلمانوں میں ففٹی سیون اسلامی ملک ہیں اور اگر آپ ہر ملک کی فوج کو کیلکولیشن کریں اور ٹوٹل کریں تو ففٹی سیون اسلامی ممالک کی فوجیں دو کروڑ سے اوپر ہوتی ہیں صرف پاکستان کی فوج کہتے ہیں دس لاکھ سے اوپر ہے تو دو کروڑ سے زیادہ مسلمان فوج رکھتے ہیں ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کے پاس تیل ہیرے جواہرات کی دولتیں ہیں بتائیے اس فوج کا کیا فائدہ کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے عراق اور افغانستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو والدین کے سامنے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے مسجد میں نمازیوں کو بم دھماکوں سے اڑا دیا جاتا ہے ایسے حالات ہوں اور مسلمان افواج شراب بھی حیائی میں مبتلا ہو اور ان کے افسر عیش و عشرت میں اگر مبتلا ہو تو بتائیے افسوس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں عالم یہ ہے کہ سرحدیں بلاک کر دی گئی ہیں جو مسلمان ان ممالک میں جا کر جہاد کرنا چاہیں ان کو بھی اجازت نہیں اور یہ افواج اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود افسوس کا مقام یہ ہے کہ حالات یہ ہیں کہ اب یہ افواج اپنے ملک کا دفاع کرنے کے قابل بھی نہ رہیں عراق کی فوج دس لاکھ سے زائد تھی لیکن جب امریکہ نے حملہ کیا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکی ہیلی کاپٹر اتر رہے تھے اور عراقی فوج کے بڑے بڑے جرنیل اس امریکی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر امریکہ روانہ ہو رہے تھے فوجی اپنا لباس چینج کر کے ہتھیار پھینک رہے تھے جس عراقی فوج پر عراقی عوام نے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کی ہے اس فوج نے این وقت پر منہ پھیر لیا اور اکیس دن تک امریکہ جو مار کھاتا رہا یہ تو وہاں کی عوام نے جنگ کی ہے اگر عراقی فوج جنگ لڑتی تو امریکہ کی ضرورت نہ تھی آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ اسی وقت کیا جب وہ تمام بڑے بڑے جنرلوں کو خرید چکا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب یہ فوج میرے خلاف جنگ نہیں لڑے گی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے اور دشمنان اسلام کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرتی برائیوں کی اصلاح کریں جب ہم گناہوں میں پڑ گئے تو ہمارا وقار ختم ہو گیا یہ اصلے سے اور دولت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ایمانی جوش نہ ہو پستول تو ہاتھ میں ہے گولی چلانے کا جذبہ تو چاہیے تو ایمانی حرارت کے لیے معاشرتی برائیوں کی اصلاح ضروری ہے کہ دوبارہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی محبت پیدا ہو جائے اور مسلمان قرآن و حدیث پر ایسے عمل پیرا ہو جائیں کہ دوبارہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے عراق افغانستان فلسطین کشمیر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ دین وہ لوگ جو ایمان لائے یقاتلون فی نفی سبیر اللہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ کفرو یو قاتل فی سب تاغ اور جو کافر ہیں وہ شیتان کی راہ میں قتل کرتے ہیں لڑائی لڑتے ہیں پس تم جہاد کرو اولیا شیتان شیتان کے دوستوں سے تو کافر شیتان کا دوست ہے اور مومن رحمان کا دوست ہے تو پر بھروسہ کر کے شیطان کے دوستوں سے جنگ لڑو اللہ تمہیں فتح دے گا ان نقید شیتونی کا ندویفہ بے شک شیطان کا مکر و ریب کمزور ہے